خوفن علیم ولاؤم یح اللہ دین آ منو کانو یتو نہ ملب فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ آخر اللَّهُ کرسول رَسُولُهُ النَّبِيُّ و وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمد للہ رب والسلام علیکہ یا رسول اللہ ع <بَاللّا> حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلال غیره ہو حمد و غیر اور ن جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد قرار تھوڑا جا کریں. حضور پر نور نور حضور پور نور نور دے نور دے دلاں دسرف یوم النشور محبوب رب غفور جناب محمد مستفا صلی اللہ علیہ وآلہ و و بے قسپ شریف سلاطو سلام ارض کرن تو بعد اے مہینہ مبارک وفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر حضرت داتا گجمخش علی ہزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا سے مبارک بھی ہے امام ربانی وسدانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ, اللہ ناشا احمد رضا ہاں بریلوی رحمت اللہ تعالی دا بھی ارس ایسے مہینے پی تاریخ دے تو بزرگان دینا سے مبارک اور مد نظر رکھدہ میں تمنے قرآن پاک سپارے مشہور و معروف آیت شریفہ جڑیاں نے اور تلاوت کیتیاں نے جس دن اندر اللہ رب العالمین نے ولایت دی عظمت بھی بیان فرمائی اور ولایت دی نشانی بھی بیان فرمائی ایک کے مقامے ولایت اور ایک کے نشانے ولایت ولی کوئن العالمین نے دونوں چیزیں اسے ان اولیاء اللہ لا ہے کسی نتنبے کرنا ہونا ہوفز علا جہاں استعمال کیا جڑی بات ہے بڑی تجوی اور بڑے دھیان سنن والی ہے اتنے اربی کے اندر لفظ کی ہے الا استعمال اس نظر ہرفے تمبی کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنی نو خبردار, کر. سمجھو کہ قرآن, والے نو خبردار کہ قرآن دی تلاوت کرنے والے بڑی, بڑی نو سمجھنا کہ فرمایا اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون <تصفيق> <تصفيق> کہ جڑے اللہ دے دوست نے اُنہ تے نہ ہی کسے کسم دا کوئی خوف ہے اور نہ ہی کسے کسم دا کوئی غم۔ اللہ تعالی فرما رہے ہیں جہاں فرما ہے میرا خوف دل وچھ رکھو میرے کو ڈرو خوف خدا بندی تڈے سینے چنا چاہیے وہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جہاں میرے دوست نے جہاں میرے ولی نے تے نہ کوئی خوف ہے تے نہ ہی کوئی گم مفسرین علیم نے بیان فرمایا کہ خوف کیونکہ انہوں نے دل دے اندر ہر وقت اللہ کا ہو اللہ کے ہر حکم دی تعمیل کی کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے کس وجہ نہ اللہ دے در جدو نے جدو او مقامی ولاد ترما جا فرمایا میرے دوست ہو گئے ہو. میں تو اپنا دوست بنا لیا میں تو اپنا کوئی ہو مقبول ہو تو حرف انال بیان فرمایا اور ادر حدیث سے سی آن دی ہے. سعی بخاری شریف نشکان اللہ تعالیٰ ارشانت فرماندہ بالحرب فرمایا جہاں میرے ولی نو اداوت رکھے ادشمنی رکھے میں چیلنج کرنا وا میرے لڑائی واسطے نکل جنگل ولاکر کیا قرآن میں دشمنی رکھنے والے اللہ کریما تو تو کر دعوت والے نبی نالوت رکھے اور امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لدعوت رکھے تو اللہ تالا نہیں کر سکتا جیڑا ولی اور نبی اور دعا چیزاں تو قرآن اور حدیثِ سے قدسی تو اس چیز دا پتا چلے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احل سنت مجدید دین و ملت مولانا شاہ احمد رضاہ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسے چیز دا اظہار اور ترتیب اپنے شیر دے اندر بیان کیتی اور اعلیٰ سنت دا مسلک واضح کر دیتا اور ماندر خلق سے اولیاء سے سے خلق سارے پڑو شوق دو خلق سے اولیاء اولیاء سول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے اللہ انہ ہے لاخو فن علی والا منو ولایت تذکرہ کر دیا شان ولایت بیان کر دیا عظمت ولایت مقام ولایت بیان کر دیا اللہ کریم نے متنبہ فرمایا سمجھن والا سمجھ جائے کہ جی ولایت دی شان ہے وہ تن نبوت دیش مقام کتنا بلند ہوے گا یہ جی مقام نبوت ہے تن مقام محبوبیت سرکار دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کتنی بلند ہوے گی فرما خلق سے اولیاء آلی اور رسولوں سے آلہ اب تو پہلے ایوی چیز میرے امام محمد رضا رحمت اللہ, اللہ علیہ نے واضح کر دیتی فرمایا کوئی پروپاگنڈا کرنے والیاں دا پروپاگنڈا غلط ہو جائے کوئی الزام لگاندے نے جھوٹ بولدے نے قسم بیانی کولو کام لیندے نے جڑے کہندے نے سنی خدا مان دے نے اعلی حضرت عظیم البرکت نے دسیا اسی ولی نو ولی مننے خدا نہیں من دے ولی دا مقام و الگ کرائے مقام و نبی اے محمد دا مقام وکرائے خلق سے اولیاء اولیاء اور رسولوں سے اعلی ولی ولی رسول رسول نبی نبی خدا اسی ولیانو خدا نہیں باندے جھڑے کہنے سننی ولیانو خدا سمجھ دینے اور صرف پراپو گھنڈار چھوڑ اور قضب بیانی کلو کم لیندے نے اسی اللہ نے ولیانو اللہ دا ولی سمجھنے اللہ دا مقبول سمجھنے اور نبی اکرم نور مجسم شفی محظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقام ولایت بیان فرمائی مقام ولایت نہ تذکرہ کیتا ہے حضور علی صلی و سلام نے بھی کون آدھا ذکر خیر فرمایا اللہ نے بھی ذکر کیتا رسول نے بھی ذکر کیتا بلکہ پہلے نبیہ نے بھی ذکر کیتا جیسے حضرت سلیمہ حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا قرآن مجید اندر اللہ نے بیان کی تیئے حضرت یوسف علیہ السلام دعا ماندینے توفانی مسلمان وعالحکنی بسالحین حضرت نے دعا منگی اللہ میں دنیا تو تے مسلمان والے اور اللہ, میرا ہوئے تے نہ لوئے. تیرے سالے تے نیک بندیاں دے نہ لو. اے حضرت یوسف دی دعا ہے کدی دعا ہے اچھی بولیا کرو کدی دعا ہے میں انتقال اور مرن تو بعد میرا الحاق ہو تو یہ پتا چلیا اللہ اللہ دا نیک بندہ جدو دنیا تو پردا فرما جائے انتقال کر جائے وہ انتقال تو بعد بھی اپنے نبندیاں دا خیال رکھدا او دا فائدہ وہ دا فائدہ دے سکدا ہے تدی تے مسلمان حضرت یوسف علیہ السلام اے دعا پہ منگدے نے تو وفانی مسلمان وال حکنی مسوالکین اور حضور دی حدیث ہے حضور علی سلام نے فرمایا جس طرح ہم سایہ چنگا ہوئے تو دنیا تھی اسی طرح جب قبرایا چنگا ہوا او قبر اہمیت او اور او برکت سے سمجھ دیا محلے اپنا کار جیت ہوش ہومسایا اگر چاہا ہوا ہی وہ فائدہ ہوں ہما ہو نبی نے دنیا اچھا ہو اندر میدان جدو کمر کسی چن ہو اسی طرح جدو بیت اللہ شریف کا تو آف دے اندر جدو بیت اللہ کا تو آف کیا ہے چکر لانے سات چکر اور اتھے جڑی دعا مانگی جاندی ہے کتابہ مل دیا نے کسی دی بھی شپیوں نے ایل دعا لی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی اللہ آخراتی حسنتم وقینا عذاب النار یا اللہ میری دنیا, دنیا بھی بہتر فرما آخرت بھی بہتر فرما واپس اور یار سانو جنت وے چاپنے بندیاں دینا اپنے بندیاں اپنے ولی ابرار ولیاں دا درجہ ہے جنت اپنے نیک بندیاں دے نال پتا چلیا والار اس دنیا بھی اے کمر اندر بھی اور میدان آخرت وی دی بہار تو لا خوف اپنی ذات دا پتہ نہیں کی بنے گا اور غم ہوں کسی کا جر میلاد کام لے کے بہ گیا میری دکان کا بڑا غم ہے مینو دا بڑا غم ہے تلک ہی میرے ولی نے نہ ہی او نا دے لڑ لگے جڑے او نا دا کوئی غم ہے نہ اپنی ذات دا کوئی خوب پتہ نہیں کی ہو جی نہ ہی جہ لگے منت لگ اللہ اللہ تو خوف تے غم فرمایا نا اپنا خوف ہے نہ ہی کسے دا غم ہے کیوں او من کان لا کان اللہ بولو حدیثِ قدسی ہے اللہ فرما دائے جڑا میرا ہو جائے میں عوضہ ہو جائے جو میرا ہو جائے میں عوضہ ہو جائے من کانا للہ کانا اللہ لہو فرما جڑا میرا ہو جائے میں عوضہ ہو جائے تجدہ خدا ہو جائے انہوں کہا دا خوف تگام مقصہ کنا حضورِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم جنابِ محمد الرسول اللہ فرمائے فرما گا. گا کہ جدو پولیس رات تو گزرن دے دے, او نہ دے نور دی برکت پی جائے گی جہنم دی اگ ٹھنڈی پہ جائے گی یہ ادور اور جہنم پکار کے کہے گا جہنم دی آتا جو دیای مومن اے مومن جلدی جلدی نہ جا اے ولی کامل جلدی جلدی نہ جا تیرے نور نے میرے آگ دے شولنو بجا دیتا ہے اے جہنم دیا کے پکارے گا اے مومن جلدی جلدی ننگ جا تیرے نور نے میرے آگ دے شولنو بجا دیتا ہے اور ادھر او دوسری حدیث صحیح بخاری شریفت موجود ہے مشکان شریف جامع ترمذی دیگر حدیث دیاں کتاباں حدیثاں دی ہے حضور علی سلام توت سلام نے فرمایا المارو ما من حبہ حضور فرمان دے جنوں جے جی نال محبت ہوے گی قیامت نو او نال ہی ہوے گا من فرمایا جنو جدے نال محبت ہوئے گی کہ آمدنو او دے نالیو دا حشر ہوئے گا دویں حدیثہ سامنے رکھو اور آؤ اے علیہ کاملین دا ختم دلان والے ہو اے گیارویں شریف کرن والے ہو بزرگاں دا عرص کرن والے بزرگاں دیاں کبران تے جہان والے بزرگاں دے مزہ رہاں تے جہان والے ہو بزرگاں دے نال پیار تے ता के विशाल होनेशे बगदाद नितिया करीबन अठ सा अरसा गुजर रहा है खाजाजमेरी विशाल कितिया करीबन साढ़े सात सौ साल दरसा गुजर गया है خاں جعفر حید الدین گنجے شکر نو انتقال کیتیاں قریبن ان ساڈے 600 سال 700 سا سال سا دار سا گزر گیا ہے اینے عرصے گزر گئے مگرونا نال محبت اوناں نال عقیدت نہ اوناں دی زیارت کیتی صرف کتاباں وچ یا علماء دے کول اوناں دے کمالات پڑھے اوناں دیاں کرامات پڑھیاں اوناں دے تذکرے سنے سینے وچ محبت پیدا ہو گئی اے اے محبت جڑی اے میرے نبی نے مارونا جہی محبت ہو جائے مزارات خبر جی جانے کو نہیں کہ اسی یہ دور دے لوگ جان لگے بریلوی اللہ علیہ نے قبرات جاندہ سلسلہ شروع کی دا نا نا قبرات جاندہ سلسلہ خود امام سلسلہ ہے اور تفصیر در منصور تفصیر کبیر تفصیر ایسے طرح تفصیل خاصن فتح شاہ عبدل عزیز محدی سے دین بھی اس طرح دیگر کتابوں میں حدیث آدی ہے حضور علی سلاد وسلام ہر سال شہدائے عہد دیا دے کے تشریف لے جاتے حضور ہر سال شہدای عہد دیا قبر تشریف لے جانے سن مدینہ طیبہ جنہاں لوکاں حاضری دیتی مدینہ طیبہ دے اندر غزوہ بدر میدان اوہ دے جتھے جنگ ہوئی روتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مزار ہے حضرت امیر حمزہ حضور علی الصلوۃ والسلام دے چچا تھان اور خود میرے نبی کریم نے سید الشہداء دا لقب عطا کی اور حضور علی الصلوۃ والسلام حضرت, حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مزار ہر سال تشریف لے جاندے سن پھر دوسرے جڑے شہید سن کے تے جانے سن پھر حضور دے وسال تو بعد حضرت ابو بکر صدیق ہر سال ہو دے مزار جاندے حضرت ابو بکر صدیق تو بعد حضرت عمر فاروق حضرت عمر فاروق تو بعد حضرت عثمان غنی حضرت عثمان گنی دی خلافت تو بعد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم جڑے نے اے چارے خلفاء جڑے سن اپنے اپنے دورے خلافت دے اندر اپنے آقا دی سنت سمجھدے ہویا ہر سال شواد آؤ خود دے مزارات تے حاضری دین دے جان اگر ارادہ کر کے سال تو باہر جانا اور انہاں قبراں والے دی عزت و عزمت کرنا اور کر کے نیت کر کے جانا اگر شرک ہوتا بےدت ہوتا کملی والا کدی نہ جانا اور گور بھی گئے نبی چارے یار بھی گئے اور نبی دا کوئی فیل ایسا ہے نبی ہر کی حکمت پڑھتے ہیں جانا ادھر المتی مات سننۃ الخلافہ الراشدین نے تو تواڈے تے میری بھی سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین دی سنت بھی تواڈے تے کی ہے لازم ہے میرے نبی کریم نے دسیا میری سنت میرے خلفاء دی سنت تواڈے تے لازم ولیاں دے مزاراں تے جانا چوہاناں دے مزاراں تے جانا اے نبی دی بھی سنت اور نبی دی خلیفیاں دی بھی سنت اے کوئی وجہ اے کہ خواجہ مجمیری نو ویکھو تے او ہو حجمیر تو چل دے نے تے داتا دی قبر تے آ کے چالی دن چلا کٹ دے سبحان umm دن بیٹھے بولو شان لی دن, دن, دن, آمار دن آمار تے پیراں والے پاسے بیٹھے کتے بیٹھے ہن جی قبر دی کی عزت ہے قبر نو کیری کا مر گیا بندہ بس ختم ہو گیا جی ختم ہو گیا تے کچھ خواجہ مجمیری نو پیراں والے پاسے کیوں بیٹھا جو میری رحمت اللہ ہے پیروں والے پاسے کیوں بیٹھے نو ادھر دور اے لوگ مغزت کینے نالنا نن نا قرآن یاد رہن دائے نہ حدیث یاد رہن دیئے حضور علی صلات و سلام دی حدیث جامعہ ترمزی ویچے حضور نے فرمایا اتاقول فراسط المومن فا انہو ینظرو بے نور اللہ حضور فرماد نے مومن کامل دی فراسط دے کلو درو اے ناکھا نالی ویخ دا اللہ دے نور نال ویخ اور جڑا اللہ دا نور را وہ دے گے مٹی کوئی ہجاب نہیں ہوں کیا کیا؟ دے کے مٹی ٹیوب دی روشنی اے دے دیوار ہائل ہو سکتی ہے دے مکان ہائل ہو سکتا ہے یہ لکڑ ہائل ہو سکتی ہے دے دیوار ہائل ہو سکتی ہے یہانی درخت ہائل ہو سکتا ہے پر جا نور ہے کوئی شہ ہائل نہیں ہو سگزی حضور ورمان دنے اوہ انا کنان نہیں اللہ دے اوہ اللہ دے نور نلویخ دا ہے حضرت خاجہ جو میری داتا دی قبر تھے چالی دن پیرا والے پاسے بیٹھے تے جدوں اٹھ دینے تکی کہنے گنج بکشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خودا ملکے کہا دو گنج بخش فیض عالم مظہر نور یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا ہے خاص آدمی کہہ رہا ہے اور اللہ دا ولی کہہ رہا ہے مقبول کہہ رہا ہے جنہیں لکھا کافران کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے وہ پہاں کہندہ ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور تیری کمر میں, میں, میں پور جہان کئی بندیا نو اللہ کی دی بڑی فکر پی جی کی فکر پی ایلیا کے مقابلے اللہ نو لینا ایماندار تے کوئی کوئی کوئی ہے ولی خدا خدا ایسی ایسی لیکن مقابلے لیند بنایا گنج بخشے ذات خدا فخت ذات خدا گنج ہے فقط خدا اے اے بنایا ہے اور اے ہے ان میں بندے رب اللہ بے مان بھی اللہ دے فیض نو یہ قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ فرمان پوچھو اے نا اے سمان اللہ کنے نے بنا کافر بے ایمان بھی دے اللہ نے بولو اور می اندر فرمایا جا میرے جڑا میرے والد من دیکور سلاد تو فرمایا بند ملے گا, او دا نائے او بے گا. او جو ملے او میرا تو میرا جبا پیش کرنا تے نالی انو کے نبی کری فرماندے سن میری امت واسطے بخش دی ان میں حضرت, حضرت یا پوچھ لو حضرت عمر دا مقام دی بزرگی حضرت مقامی حضرت ویسے کرنی تو کئی درجے زیادہ حضرت اویسے کرنی تابعی نے صحابی ने نہیں ने اور حضرت عمر فروقی نے بولو صحابی ने ایک پھر حضرت عمر فروقی نے خلیفہ راشد تو تیسری نظمت حضرت عمر کون نے سسر مصطفیٰ حضور دے سورے بولو کون نے حضور دے مجھے بولو حضور دے سورے نے چوتھی نظمت سارے صحابی حضور دے مرید نے پر عمر فروق مستفادی مراد نے حضور نے دعا مانگی نا اور حضرت عمر جڑے نے کئی گناہ بلند مرتبہ رکھ دینے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہ لنے ایسے اتنا حضرت علی دی شان جڑی ہے اور ویسے کرنی تو کئی گناہ جڑی کی ہے اور زیادہ ہے پر حضور عمر تے علی نو فرمانے نے یہ بندہ ملے جمبا میرا دینا تے تے علی اے ویس کئی گنا زیادہ درجہ رکھ دے نے ساری کائنات دے جڑے نے او ایک پاسی ہو جان لیکن جس کھوڑے تے سوار ہوئے اس کوڑے دی جہری لت ہے اس لت اوم میں انہیں جڑی مٹی ہے اس مٹی دے نال بھی کوئی ولی مور کابلہ نہیں کر رہا سہابی دی شان اے وے سہابی دی عظمت اے وے سہابی نے فرمایا کوئی ادمی ادی موٹ یا موٹ سونا خیرات کر دے وے سہابی میرا ادی موٹ یا موٹ سونا خیرات کر وے اور دوسرا بندا پورا پہاڑ جڑا او سونا خیرات کر دے وے حضور فرماں نے سہابی دی شان پھر وا دے اودی خیرات دا مقام پھر وا دے پر حضرت عمر تے علی نو حضور نے فرمایا اویس نو کہنا میری امت واسطے بخشش دی کرے حضور نے سانو تعلیم حضور علی حکمت مت ہر فیل دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر فیل میں جی حکمت دے جو اللہ دے ولی دی کبر ہے یہ سمجھے کہ چلو جیو مار کے کام ختم ہو گیا نہ نہ حضور ہر سال جان دے رہے حضور ہر سال جان دے رہے نہیں اور جا کے اتھے حضور کس طرح دعا مانگ دے سنو اللہ حضور اپنے چاچے دی کبر دے جا کے سلام کس طرح پیش فرماؤں حضور نبی کریم صلی اللہ حضور علی و سلام اپنے چچا جان امیر قبرتے جانے اسلام یا امیر اے میرے چچا جان تلام اے میرے چچا جان تے سلام ہوئے اے یہ نو دور کرچا تلام ہوئے مصیبت اچھی بولو نو سارے بولیا کو یار نو <تصفح> ان میں پیا وا ہزور اپنے چچا نو کہہ رہے مصیبت امیزہ نبی کریم کے چاچا نے سیابی نے ہزور پاویں چاچا دی شان دالک نے پاویں چاچے لگتے ہیں پر جدو چاچا ہزور دی بار گئے آدھا سا اتنے اپنے آپ خاتم سمجھ ہی سمجھتا سا ہزور نو آخا ہی سمجھتا ہزوری لیکن حضور کی منگتے ہیں کمرا والے میں سانو بعد وکی پہلا جس نبی کا کلما پڑھنا وے اس کملی والے آخا عقیدہ پڑھ ل جس جی ہاتھے تے شرک دا فتوہ لانے دے اوہی فتوہ تیرا نبی کریم تے بھی جاندہ ہے حضور اپنے چچے دی کبر تے کھلو کے کہہ رہے نے السلام علیہ کا یا کاشف القرابات اے مسیبتہ دور کرنوالے میرے چچا تیرے تے سلام ہوئے کوئی آنکہ جی منا مٹی تھی وی دبکتے ہوئے نے اوہ آپ پیل نہیں ساکھ دے اوہ ناکلو مانگ دے جو کچھ بھی جھگتا کر دے نے اوہ جھگتا کرنوالے اوہ سمجھو نبی دی شریعت نو سمجھو تعلیم نو سمجھو نبی کریم اپنے چا چا دی کے پہ نے اور مولوی نے اپنی اور یوسف نے اپنی کتاب جامع اے دو اے میرے خود و ایک عورت حضرت مزار تے حاضر ہوئی، حاملہ سی او دے کر بچہ پیدا والا سی، حضرت حاضر ہوئی، سلام کیتا جا تے نو اللہ تعالی پتر کرے گا میرے مولوی تھانوی بندی ہو جن قرآنے کی لکھا ترجمہ میں لکھے تے تفسیر بھی لھیے جنویں حکیم الامت کہندے نے او مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء جہال لھیے حضرت امیر حمزادی قبر دے حاضر ہوئی حضرت امیر حمزانے قبر دے وچوں جواب دیتا ہے فرمایا تیرے گھر لڑکا پیدا ہوے گا او ہو دا نام جڑا ہے نہ نا نام تے رکھیو دا نام حمزہ رکھی او اللہ دا ولی قبر دے اندر لیٹ کے با حاضر دین والے دی قفیات بھی جانتا پیا اے اور او دے عالت بیان بھی فرما رہے آئے اج کل دے دور کی بات نہیں ہے یہ اس دور کی بات ہے جب شرک اور کفر کا شاہبات تک نہیں ہے تو خاجہ جو میری آج دیتے کہا نا جی تو عید کانفرنس تحزید تو عید بڑی بیان کرنے ہیں بچو پتا تھے انہوں میں جو خاجہ جو میری نے کفرستان میں جا کے لا الہ الا اللہ دی صدا بلد شدائی پے چار ڈانگا پی جان نہ ہیرو بن گیا تھی آج آ کل پرسوں کے اخبار نے توہی کا ڈنکا بجا سی راج نے بلا لیا بڑا وڈا جاد جدھر نگا کردا ہے خاج میری ردیا آخا کرے بڑا واڈا جادو جدو موسا کی گل آئی نہ قرآن پڑھ کے ویکو موسا والے سلام جدو مقابلے اپنے ربیت جدو ڈنکا بجایا اور اللہ دی دواز جو دو کیتا دے بھی بھی بڑا وادوگروں بلا لیا جادوگر نے آخ فرو جا بندے تادوگر پہ کہنا ہے نا یہ کمال ویخے نے جنوب الفدد نہ آئے مولوی رو پائے کہ سو لا کے ایک نہیں کرنا ہوں کون ہونا ہر بندہ اپنے فن کا کی ہوں اگے جادوگر نہیں جی تو انہیں آخر نہیں جادوگر انہیں آخیا پھر سنو ایک بار یہ ستیا دکھا یہ ستا ہوئے تو ابھی دیکھیے پھر تینوں سار سی ججمنٹ دساں آخیا جہاں اچھا انہیں ادرم موسا علیہ السلام ستیاں دکھا دے آخیا گل سن میری جدو جادوگر سو جائے نا تو جادو ہی سو جانا ہے گل ٹھیک ہے سو جائے گا نہیں آخر نہیں مقابلہ کرو مقابلے تو نٹتے پی ہونے گلا بنایا شروع کر دیا حضرت موسال مقابلے جدو جادوگر آئے جادوگر نے, جی نے, جادو نے حضرت موسا نو پہلا اپنا کام دکھاؤ اپنا کام دکھاؤ تفصیل نے حضرت موسا جس طرح ہیں حضرت جی پہلا حضرت موسا نے فرمایا نہیں پہلا اپنا جادو دس تو کتاب ہے حضرت موسا نو حضور پہلا پہلے یہ ادب کیا ادب سے حضرت نے اپنا کی سٹیا اچھی بولیا کرو آسا تو کی بن گیا ہاں واڈا سب بن گیا وہ سارے سپ او نکل گیا نا جدو سن سارے یعنی حضرت دا موزا او نے کلمہ پڑھ لیا اور موسا دی رسالت اقرار کر لیا تفاصر مستن تفاصیر موجود ہے کہ انہوں نے جادوگر جڑا آدم والے آ... آ... آ... بل کے کا دوں آدل کریں تر تر کم بن تے تھر شاناں تچیاں تے فضل کریں تخشے جانے میں ور گے منہ کالے سیدھے ایسے چیز پر چھیاں عدب کر عدب کر عدب کر عدب دے نالی ساری گالے میرے کملی والے مستوا دی بارگاہ لگی ہے اور صحیح محاری ویچ حدیث ہے مشکات اندر دیگر کو تو بے حدیث ویچ حدیث موجود ہے حضور مالے غنیمت تقسیم کر دے پیسر ایک وہ چوٹیاں کہندہ ہوئے اے دلیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد انصاف کرے ہو. اے دلیا محمد لگی محمد، محمد ہو, تے، عرض اجازت ہوئے، تیادا سیرنا کرتا ہو سنو دلو جی نماز ہی بڑنی ہے نا? نماز پڑھنی جی قیامت نو رب نے منہ ماری بی پیچھے پڑی نماز نام چڑا سیاؤ کا سنتنی روپیہ لے کے لاہور پیسے دو جدو جنا پر بیت دی اس <تصفح> مولوی کی بیت <تصفح> یار بڑی بستی لو کسی کو لے لیں گا پیسے گا یا مال نہیں تو جائیں گا نے ورمایا لیا نما دا بے دینا اللہ نے دا دا پاڑا پاڑا دنیا ج جنا گلانچ گستاخی کی تھی پھر جا عمل کماوا تو پھر کسے نے تے مجمع لگا دور جلوہ فروز نے گل محمد انصاف کرو اضرت تمری فاروق کٹ کے ارد کردے سونے بندہ کہندہ بے بے جیدل یا محمد دے, دے. دا سرنا لادوا. عمر نے سونے اجازت میں بتا دیا جو ایسی بات کہتا ہے وہ دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے بلکہ وہ قتل کے قابل ہے مرتد ہے اسلام میں قتل کی دی مرتا قتل نہیں مرتا کی بولو تو صحیح اچھی بولو عمر نے سونے اجازت دے میں سر نہ لا دا نے فرمایا رحم دے دے چ نسل پیدا ہونی حضور نے فرمائے چکی پیدا ہوئے گی نسل پیدا ہوئے گی اور نبی کریم نے فرمایا قرآن بڑا پڑھن دے لیکن حلق تو تھلے نہیں اترے گا یعنی اس قرآن کا انہوں دے اتنے آپ ہی اثر نہیں ہوا اور داڑیاں بڑیاں لمبیاں رکھیاں گی تم ہوماز ایسیاں پڑھن دے تو آخو گا سڈیاں کی نماز نے روزے سڈے کی روزے نے پر حضور فرما نے ایمان اج نکل کے آئے گا جس طرح تیر کمانچ تیر نکل سنو نماز مولوی نے سٹا لو تمرے مروخی قرآن شاہ اے وچو بے ایمان منافق نبی دیا دیا کٹن والا او اس نکرے کے کرن والا او اس کے کرن والا تھے کے کتوں گا آیا جھگڑا پیا زمین فیصلہ نبی حضور نے انصاف دے تقاضے پورے فرماندیا یہ حق وچ فیصلہ کیا وہ منافک کہ او اپنے یخدین ہوں جدہ جی نالتنازہ سی انہیں آکے عمر کو فیصلہ کرانے ہوں انہیں آکے عمر بڑا جلالی بند ہے اوہ میرا خیال کرے گا اے مسلمان اے داڑی رکھیز ہوں اوہ دے کل چلنے ہوں حضرت عمر دے کل جدو گے دستک دیتی سرکار عمر فاروق اپنے آستانے تو مار آئے یہ عدی کہنے لگا فیصلہ ہے جڑا لے کے آئے یہ تو آنڈے نبی نے میرے حق ویج کر دیتا ہے حضرت عمر فاروق نے اس منافق نو پوچھا اے فیصلہ دربار گیا گیا نے, ہاں ہاں ہاں ہاں نے فیصلہ میرے کرکے حضرت فاروق نے فرمایا اچھا بھائی تیرا میں فیصلہ ہونے کرنا اندر گئے تلوار لین تھی حضرت عمر فاروق نے منافق کا سر لا درمایا جہاں نبی کے فیصلے نو نہیں اور زمین چلن کا حق ہی نہیں رکھتا فیصلہ اسلام اسلام اسلام اسلام کا نام لینے والوں میں پوچھتا ہوں جب دورے جب اسلامی حکومت آئے پھر ہم آپ کا محاسبہ کریں گے تمہارے عقائد کا محاسبہ کیا جائے گا ہم کسی شخصیت کی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں جو نبی کو حاکم نہیں مانتا عمر کا فیصلہ ہے وہ زمین پر چلنے کا حق رکھتے ہی جدو سرکار عمر فاروق نے سر لا دیتا نا مسلمان کی مار مار سڑے گیا اللہ نے فرمایا کی یا رب جلیل کی حکم ہے. میرے دی, کا قرآن دی آیت لے جا. جیڑا عمر نے میں لا شجر بینہم تو گل بات دی سارے کام نظکو بنا رہے ہو بےکو بنی جانے پے مدر سے کا کی فائدہ ٹھیک ہے سب ٹھیک نے جدو اپنے پونڈے اگ لگے ادو بڑی تیڑھ مسیطا نمیاں بنا دی بنان بنا ضرورت کی ہے نہ سنو مسجد وہ مسجد ہے نماز اس کی نماز ہے جو نبی کا بھی ادب کرنے والا ہے جو بزرگوں کا بھی ادب کرنے والا ہے خواجہ جمیری وہ ہے جس نے نوے لاکھ کا فرق کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا لیکن یہی وہ خواجہ اج میری ہے جو اجمیر سے چلتا ہے اور داتا علی اجمیری کے مزار پر آتا پرست موہاں لفت کٹ دے ہو ایک دوسرے نو جفیاں پہ مار دے ہو اللہ سب کچھ وا پہ گئے کے بولو میں آم کہنے اور پچھلے دن جا کے میں بڑی یاد ہے سات اٹھ میل ہوئے گا ساری زندگی اتو مدو نہ جماعت کا کینے لما اسلامی دتا ساری امر ہے لیکن میری دستے تھوڑے مودی بھی داتا صاحب دے مزار تول مولوی احمد علی لاہوری شہرا والا باغ بدامی باغ دے کول بڑی 5 میل ہوئے گا داتا صاحب تو پارٹی گیٹ تو <سؤال> <سؤال> نہیں آیا خیال آشیشم روڈ ساری امریکہ مولوی نے گزار دیتی لیکن بولو تو صحیح پر جب مولوی یوسف صاحب اتو سیال کٹولور جانے پہتا صاحب بھی سننی کوئی بول بھی جائے گا بندہ جان تو کتنے جانے بولو وہ بولو تے صحیح اسلام کدا سچا جی خاجہ اسلام نو نو پیش کرو میں سوال یہ ہے سنیو واپیو دندیوں اور سب لوگوں سے میرا یہ سوال ہے جو اس میں ملتے ملتے ہیں یا مولوی کا اسلام سچا ہے ہم تو یہ کہیں گے اسلام سچا ہے, تو خاجاج میری کا سچا آرہ! آرہ! ہوا میں حضرت مجدد کی مجد الفسانی کا مدار کتنے پتا جی آخو سرہند شریف بولیا کرو یار سیر ہلایا کرو منہ بولیا کرو کتنے وے تے کے مو فی کر لاما اکمال کتنے رہ سے 알고 یا لو راندا سی حاضر ہوا میں حضرت مجدد کی لحد پر اج نے پاکستان دا تصور پیش کیتا جنوں اج اشکے رسول کہندے ہر مقتبہ فکردار آدمی یومِ اقبال دے اندر تقریب میں شرکت کردا ہے او میں پوچھنا ہے کہ جانا قبر پرستی ہے اور قبر پرستی سلام نہیں ہے یہ کفر ہے ہم قبروں پر جا کر قبروں کو پوجتے نہیں ہم خدا پرست ہیں اور اولیاء کی قبروں پر حاضری ہی ہیں اللہ کہتا ہے حاضر ہوا میں حضرتے مجدد کی پر میں مجدد دی قبرتے حاضر ہویا اور کے نہ دے اللہ دے انوار دی کے انوار تجلیات مجدانی مکتوب آ شریف پڑھو تو پوچھو ارس کیوں کرتے رہے آ رہی ہے مجد مدارا تازی دے خبر پرست یعنی سارے بزرگاں تیرے ماں پیو کوئی برا آکے تو بڑی تڑیں گ لگتی جڑا جہاں سانو آخے قبر پرستوں قبر پرست خاجہ جمعری قبر پر قبر گئے ابو بکر صدیق گئے عمر فروغ گئے غنی گئے مولا علی گئے سیابی گئے اہلے بہتے تو ہار گئے ہو حسین گئے جدو نانے دی قبر تے جدو چلن لگنے مدینوں نانے دی گے کی قبر تے کہ نہیں گئے بولو تو صحیح یہ قبر تانے رہے نے سارے بزرگ جانتے رہے ہیں دتا صاحب رام تالات کشف الماجوب شریف داتا صاحب ہو روحانی نماز پڑھنا لطف نہیں آدھا قرآن پڑھنا وا سک نہیں تاری ہونا وا سر نہیں آوح میم قبض ہو گئی تو میں علاج کرا واسطے کول گیا متے نہیں گیا نہیں گیا طبیب گیا فزیشن گیا, گیا. میںزدی مزار چلا گیا صاحب کا اپنا واقع ہے اپنا باب ملا, باب ملا خود دے. پوچھو داتا صاحب کے کی متعلق کیا خیال ہے سارے نو پوچھو کیا کہ بڑے ولی اللہ نے بڑے ولی اللہ نے تے والی اللہ منگو تا نے میں چلا گیا با جزید مستامی رامت اللہ لہے دے بہدار تے تے داتا صاحب نے ہی بہا جزید مستامی دے متعلق لکھے ہیں فرمان دنے وہ ایڈے پائے دا ولی ایڈا مقبول بند ہے اور ایڈا, ایڈا اوچھا جڑھا ہے فرمان جس طرح فرشتیاں وچ جبریل دا مقام ہے ایسے طرح ولیاں وچ بہا جزید دا مقام ہے تے داتا صاحب رامت اللہ لہے ہیں کنہ بولو اچھی بولو کنا لکھے ہیں اے داتا زام بے نے داتا زام دی ولائے دے سارے قائل میرے کل کتابوں موجود نے بلکے مولوی سناولا امرت سری نے اپنے اخبار اہلے دیس امرت سر دے اندر داتا گنج بخش دا لفظ لیا کدا لفظ لیا بولو کچی بولو کی لفظ لیا سارے بولو کی لیا دیکھو نا جی انا لہور داتا بنا لے۔ تیری بوتھی نہیں سیکنڈ آئی سمجھا والے نہیں اللہ کریم کوئی آف صاحب ہے نا کنواں سوارا تیسرا کنواں سوارا کری جی تیسرا ہی تولا تو مولانا ہے سارے بولو تو ساڈا گلی گلی بنا لے میں سہ میں अंत मऊलाना तू सा तो मौलवी साहब ने भी की कहते हैं अल्लाह भी मौलाना मौलवी भी घर नहीं गल समझ नहीं समझे तू चौधरी समझ आई अल्लाह मौलाना अंता तो मौलवी साहब भी ہر گلی مسیت ہر مدرسے پوچھنے والا کوئی نہیں جب کمرے پے نہ <سلام> جو کچھ ہی ایک بھی لکھ نے کیا باک پڑھتے میرے بلی کی بےدبی کرنا داتا جی داتا بنا لیا داتا, داتا, داتا, داتا, داتا ہے جس کا داتا خدا <coughs> اللہ ہے ان اللہ جیلو آل آل اللہ ورما دیا اللہ بھی تیرا مولا ہے جبریل بھی تیرا وسال موم اللہ اردو دا ورمان میں کدے مدار سے گیا میں بن کے دے جس کاتا دے سے خاج میری چالی دن مجور بنتا سوال کر لیکن دران تے کا داتا خود فرمارے نے کشور ماجوب اندر ہے اور ماندنے قریب ان تین مہینے میں باجری بستامید مزار تھے مجور بن کے بیٹھا ریا اللہ کریم نے میرے تکرم نوازی فرمارے میری روحانی قبض دور ہو گئی با بارے س اجب ر مخدو میں امم مرک دے پیری سجر راہ رم کہ خواجہ دی خبر ہوئی جڑی آجا اجمیری دے او پیری سنجر را حرم حرم دا درجہ رکھ دی عزت دا درجہ رکھ دی او قبر پرستی نہیں قبر دی تعظیم ضرورے اور مولوی اشرف علی تھانوی دی قدام میرے کول پئیے اس کے نام دا سفر نامے سفرنامہ لکھنؤ لاہور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اپنا علاج دنداں دا کران واسطے تھانہ بومن انڈیا تو لاہور آندے نے ڈاکٹراں تھانوی صاحب کچھ دن تانوں لاہور سٹے کرنا پئیے دوسری قداب او دی مولوی اشرم علی صاحب نے کہا اچھا بلگرامی صاحب ہونے تھے رہنا ہے کل بادشاہ بھی جا گے درویشا دیا رہنا تے تے بھی جبراہ بھی جاسرے جہانگیر مقبرے تے گے دے مقبرے سے آخر دتا مولوی اشرف علی تھان بھی اتنے خلوتا ہے مراقبے بہ جانا ہے اج جنالی سر تھے کر کے دل سے تیار کر کے بیٹھا رہتا ہے جدو اٹھ دیں چلنے آلگرام میسا معلوم ہوتے ہیں سفے سطر آخیا دتا صاحب بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں یہ اپنی قبر میں بھی قبر میں لیٹے حکومت کر رہے کی یہ قبر میں لے لیٹے حکومت کر رہے ہیں اور میں نے دیکھا مزار ہاں حضرت جی صرف بندے ہی نہیں آدھے بھی آدھے نے کمر پرستی واسطے نہیں آدھے یہ لفظ اپنے جو کڈنا بند کر دو قبر پرستی کا قبر پر دینا یہ قبر پرستی تو داتا سب رام تلے علامہ اقبال کہلامہ اقبال کا بندہ بندہ رہ گیا نا خا کے پنجاب از دمے او زندہ گشت خا کے پنجاب مٹی زندہ ہوا کنو کہ ہو؟ اچھی بولو خا کے پنجاب, پنجاب کی خاق از دمے او ان کے دم قدم سے زندہ گشت کیا ہو گئی بزرگ جہ لجپال ہونے تو ستیا کچھ نہیں کرتے لاما اقبال کرمین ہے یہ انہوں کے دم قدم زندہ ہو گئی اج کل